الحمدللہ رب العلمین و والسلام وسلم سید المرسلین اما بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مولود بچے کے عقیقے کے بارے میں فرمایا کل غلام ان رحی کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رہتا ہے عقیقہ بچے کی جانب سے ساتویں دن کرنا چاہیے اور اسی دن اس کے بال مڑنے چاہیے اور اس کا نام رکھنا چاہیے اس حدیث کو امام ابو امام نسائی امام ترمدی اور ابن ماجا وغیرہ نے روایت کیا ہے اس سے پتا چلا کہ بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ گروی رہتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیز گروی رکھی ہوئی ہو اسے واپس لینے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور وہ چیز ادا کرنی چاہیے جس چیز کے ادا کر لینے کے بعد گروی واپس ہو جاتی ہے تو اس لیے بچے کا عقیقہ اگر ساتویں دن نہ ہو سکے تو بعد میں کرنا چاہیے ہمارے کئی احباب عید الاضحیٰ کے موقع پہ جب قربانی کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس موقع پہ بچوں کا عقیقہ بھی کر لیا جائے اور کئی لوگ بچوں کے عقیقے کے سلسلے میں قربانی کے بڑے جانور گائے یا اونٹ وغیرہ میں حصہ ڈال لیتے ہیں اور کئی لوگ پوری گائے اپنے بچوں کے عقیقے کے طور پہ ذبح کرتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ عقیقے میں گائے ذبح کرنا یا اونٹ ذبح کرنا نبی علیہ صلاط و اسلام سے ثابت نہیں ہے آپ نے عقیقے کے سلسلے میں بکریوں کا تذکرہ کیا ہے اس لیے عقیقے میں بکریاں بکرے اور چھترے وغیرہ ذیبہ کرنے چاہئیں اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ امام تحاوی جن کا فقہ حنفی سے تعلق ہے اور امام بہکی جن کا فقہ شافی سے تعلق ہے یہ دونوں بڑے امام روایت کرتے ہیں کہ جب جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتیجہ پیدا ہوا تو لوگوں نے ان سے کہا عقی عنہ جزور کہ آپ اپنے بھتیجے کا عقیقہ کھلائیں اور اونٹ ذبح کریں تو انہوں نے کہا معاد اللہ کہ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں اس موقع پہ اونٹ ذبح کروں ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ کے رسول علیہ السلات وسلم نے بتایا ہے اور وہ کیا ہے بکریاں دو بکریاں ذبح کریں گے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عقیقے میں گائے یا اونٹ وغیرہ ذبح کرنے سے یا ان میں حصہ ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے عقیقے میں بکریاں یا بکرے یا چھترے وغیرہ ذبح کرنے چاہئیں واللہ تعالی تعالیٰ عالم